مار اپنی امداد شامل فرمان دوستان گرامی کافی وقت ہو گیا مولانا محمد حسین صاحب اس نو گب اندر تیسری مرتبہ جناب آپ سامنے پیش کیا نہیں کہ یار جلسے جڑے آئے بیٹھے نے فس کے بیٹھے مجبور بیٹھے جی بخاری جائے خوشی خوشی میں بلکہ جتھے تقریر تاو میلیو سڑ پیٹ چلا جائے سد کے لیا نہیں اپنی مرضی نال آیا شوق شوق نال اللہ محبت نال اور حسان عزیب کن کے مٹھا کھا بولتا موہ نو پی جس طرح بولنے آئی اگلیاں تڑپر اس وقت میں جناب سامنے خطبہ برا استحال پڑھیا جو میرا موضوع ہے اس کے مطابق ہی خطبہ جناب سامنے پڑے کے سامنے پڑیا وہ فرق اور امتیاز فرق اور امتیاز حکمت علاحی اس فرق کو امتیاز نٹانا انسانیت کی تباہی اس تو پہلا تصا سمجھو اللہ مبارک وادن نفا نقصان سمجھ دی خاطر دو چیز رکھا ایک وفج ایک اقل اقل جھے نفے نقصان جب دے چڑھ جاہ خیال میں انمان تور نہیں فرمایا فی دس دینا فرق اور امتیاز اندر اللہ تعالی دی حکمت بحال بحال قدرت وکھا سارا نو ایک جا بنا چڈا زمین بھی آسمان بنا دب کچھ کر سکتا سا لیکن اس رات نے فرق و امتیاز رکھے یہ فرق و امتیاز اس حکمت داخ دیکھو انواہ مختلف نے اصناف مختلف نے اشخاص مختلف سورت مختلف نہ سورتہ ایک جیسی ہی ہیں نہ سیتا ایک جیسی ہی تعالی دی صورت کر سکتا سا. لیکن سونے دا جڑا فرق رکھ کے اپنی شان مخائی سوچو محبت عشق دلسلے چلائے سوچے حضرت یوسف محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے امتیاز اور شانا جان شانہ فواضل کا سلسلہ سخت جڑا قدرت نے رکھا ہے رکھے تگڑے <تصفيق> جوڑے سو ماڑے جوڑے سو تگڑے ماڑیا مج نے ماڑے تگڑیا ماڑے تگڑی لینگ تو مدد پہ لیند نے اس نال سلسلہ جی رسی دیا تندیاں جڑیاں ہوں تو رسی بن جی اس طرح خدائی آپس جڑ کے لئے اعنات بن گئے سلسلہ انسانوں کا چل رہا ہے سمجھنی گل سارے چند واریا نو ب... وڈا بنا سا... ب... بنا سکتا سا... سا... <متصفح> ایک دن پیدا ہوں دوسرے دن پیار فر جی ماں نو شان لبی بچے کی خدمت کر کے امتحان ہند نے پیار تحبت کے پیو کنا پیار, پیار کردہ ماں کنا کردی رشتے دار پھر مامتا جنو کہ ماں مانتا پیار جڑا یہ سامنے ظاہر ہونا سی سلسلہ چلنا سی اللہ تعالی نے نکا بچہ بنایا جمدیا ویخ محتاج بنایا ہر لحاظ نا ہے او دے خادم بنا دیتے ادنی کنیاں ایک اپنی شانا بخار کنیاں شانا صرف ایک بچے پیدا محتاج اُن رکھنے محتاج رکھنے شانا وا اپنیاں کسے دا ماں, دی ماں جمدیاں مر گئی کسے دا پیو مر گیا پھر پالنا سلسلے سارے اس ذات پاک نے قائم کیتے کہ کی. نہیں کیتے سارے وڈے ہوں کہ پتہ کہ محتاج دوڑا نہیں سی. تو ہونا کسی نہیں پھر جا پیو آخ لائیں شرم کر تین میں پالیا یہ اکھن جو دبا سرد بیٹھے رہو موضوع نہیں مک سکتا کہ قدرت نظام اپنے کارخانہ قدرت جڑا فرق رکھے اس فرق در کنیا حکمت نے بندہ بیان نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہوں سڈا مقصد یہ ہے کہ فرق امتیاز اس کارخانے اللہ تعالی دی حکمت کے تور تامل ہے اس نٹا اس کی حکمت نو باطل کرنا اس حکمت ناطل کر کے اپنی حکمت جما یہ بد بختی کہڑی ہو سکی یہ فرق مٹاؤنا نیری تباہی گل سمجھا جگہ <اپنی> ہر انسان اللہ تعالی نے اس کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے دو چیل دک فکرو نظر کا دریا اکل ہے دوسرا جب اقل جواب دے جانے انسان نئی بھی راہبری تو بغیر اس نے چڈیا انسان اکلو بغیر ہوئے تسی جانتے ہو بن انسان واحج تو بغیر ہوئے تو وہ بھی جانور تو بھڑا بن جائے رکھنا توجہ نہیں فرمائی دیزاں کا امتیا دو چیز کا امتزاج ضروری ادھرو اقل ہوئے ادھر وہی تصدیق کر دی نہ نبوت ہو سلسلہ نہیں چل سکتا اللہ تعالی نبی بنائے جو بنائے تاکہ اقل جیڑی انہوں نو پہلو عطا کی نبوت کے ذریعے دی اقل کا امتحان ہو اپنی اقل نہ فیصلہ کرن کہ ساری جڑی وہی آئی انا خیر چنگی ہے کہ بری اپنی اقل نہ فیصلہ کرکل اس گل مجبور ہوئے گی اصا جائنا معاشی نظام خوراک آ اپنے روحانی نظام چی اس وجہ ملتاج یہ فیصلہ کرنا اپنے عقل نہ کیا سڈا گزارا بغیر وئی تو بغیر نبوت بغیر ان کی راہبری تو نہیں ہو سکتا یہ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں میرے خیال نے یہ چیز صرف تنبیہ تمبی کی متا جی کوئی بندہ دھیان کسی ہوا ہو جاتا ہے تو اگلا دھیان کرا خد تو ادو کولات سارے موجود نہیں صرف توجہ دی لڑ ہے تبجو ہوئے گی وہ آپ سمجھ جائے گا یہ ایسے طرح تنبیہ دی ضرورت ہے اتنے کسی دلیل دی لوڑ نہیں صرف اشارہ کرنے کی لڑ آ جن بندے بیٹھے قسم کسم ازاد کر کے آنا ادھر ویخو اللہ تعالی اس نظام میں فرق و امتیاز نو فطرت دا حصہ بنایا کوئی بندہ تھوڈے چو اپنے ورگا دوسرے کہنا سمجھنا گوارا نہیں کرے گا ہوں ات نفس افراد کا شکار ہو جفرید کا شکار ہو جائے گا درمیانہ رن آنا ضرور احساس کرد میں ایک شریف کجر کجر نال برابری شریف کدی گوارا نہیں کرشائی بے اقل پوتا ایک اقل والا ہے میں تہن کسی نو آخا یار تشائی تا بے آگل وغیرہ ایماندار میں پاگل وغیرہ وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں توجہ نہیں برمائی اشتہار دا دروازہ بہت کھلا ہے ہر بندہ مستحد بے لغام نے جی میں مرضی شریعت بڑھائی بنا ہے جیویں مرد مسئلے کدی جانا ہے آج ایک درویش نے وقت پاک بولن ڈی بچے جی تندرست نہیں پی بچا طاقت نہیں این کھوتی دا دودھ پیاؤ بچے پھر کھوتیاں کا دودھ چویا دلیل کی دتی دلیل دتی حضور پاک دودھ پیندے سن گا مجھ فلانی شہر کوتی دا بھی دھو دیو لاہور آلے پتا نہیں کنتی لگے میں کسبیا پینے میرے خیال نیٹ کڈو گے تو آ جانا او کہا یار اس طرح کا سلسلہ رہا فرق امتیاز جیڑا مکیا ہے نا نتیجہ یہ نکلنا کہ بندے آخرا یار سور کا گوشت کھا حرام لال دا فرق دے کر پاک پلیت دا فرق سے کر کوئی چن دا فرق دے کر نہڑیاں ایک جیسے شکلیں نہ بندے نہ منڈے نہ کد نہ کاٹ ہر شہر بچ فرق کھلوتا ہے قدرت سارا کہ حکمت کا کارخانہ نہ مرادہ تباہ کروں خیر تو سنے گل سمجھو اقل دو چیزاں فلکے اللہ تعالی نے عقل سب تقسیم رکھی غریزی عقل پیدائشی عقل فطری اور تبھی عقل سب چ رکھی ادبر نہیں کسی نو سائنس دان پیا ک کسی پہ آخر سائنسدانوں چڑھائی جاتے چڑھائی جان جہاز بنایا فلانی چھ بنا فلانی چیلانی چاہدا جی انہوں نے تو انہوں نے فرق کائم رکھ جی ایڈی اقل والے ہیں بنا بیٹھے نے تو بے وقف آ وہ اکل والے اگر فیصلہ کرنے نزدیک اکل آتے نے وہ اگر فیصلہ کرتے کہ دے پی نے سائنس کی دے مطابق وہ جدتے نے کہ سڈا فلانا جڑا سائنس دق اکل کہ بندہ اکلا لا تو پھر منو یہ ہوا بھی اُن بھی مجبور کر دین گاہ بن جائے جیس جہاز کوئی پتہ ہی نہیں کہ میں پیا کتنے میں بیٹھا کتنے وا بنا لو اچھا مہنگی آپ نے ایس بنایا جنہ نفا پہ جا نشے نہیں سنبھالنے چک برابر کرنا مطلب جہان چسا طوفان کڑا کرنا جہی طوفان کا ساد جا ہر گھر نو روڑ کے لئے توجہ نہیں فرمائی ہوں عقل اللہ تعالیٰ بنڈی یعنی غریب جی بندہ بادتا ہے وہ عقل او لیکن ایک عقل ہوتی جیڑی اللہ مبارکباد تعلق دین اور شریعت ذریعہ تار فرماتا یعنی نفے نقصان کی تمیلے ہوں جی اقل الا فری رکھیے تبھی رکھیے پیدائشی رکھیے جیڑی تجربے پڑھن پڑھانے جی یہ کافر مومن مشترکہ یہ کافر ایسے کئی کلمے پڑھن والے بہت ہی سمجھ رکھتے دنیا کے کما ایسے ہوں گی بنا لی جو کئی بندے جنہیں کول نہیں بننے ہوں وہ فرق رکھا قدرت نے یہ لیکن اقل مشترکہ یہ اقل مشترکہ ہے مشترکہ عقل جہی ہے یہ ایک جیسی نہیں دنیاوی عقل تبھی عقل اگریزی عقل اد فرق مٹا میں گی بنا ہوکشاپ تجاؤ کی لڑ نہیں آپ ہی کھول لی کرو یا راہتا بندہ کوئی یا نشائی مہربانی درد نہیں بلانے کی جب نشے بیٹھا ہو سیری ان شاء اللہ اپنے بھی سیچا بھی سی ٹھیک ہے جتی غور کر میں تھوانو آخر ایسا اک اشارہ کرنے مر چا کرا اور سنو دلیل دن کی نہیں یہ آخری نے ایک ہوتا ہے ایک کوتا ہے زبان میں ایک ہوتی ہے نظر فکر Pouch. دلیل ایسا صرف تمبی گل کر گے گی بات سارا کچھ سامنے آ جانا یار گل ٹھیک گو نہیں جی جہاز بیٹھا یا مولوی صاحب بیٹا مسجد مولوی صاحب نو صاحب پراڈو پہ اے آخر اوترا میری منزی نہیں پوری میرے کواڈو لینا ہے وہ کیوں تس ہر شہر مرکز بنائے نڈے بنا بندے بنائے کیوں کوئی کمیز نہ کرو انسانی اقل صاحب اس برابر ہے لہذا فصل, گدن, فصل فصل نہ بیج دیو کوئی فرق نہ کریا کرو بیجا چ کوئی فرق نہیں جب کنک کڈنی ہوکئی کٹ دیا کرو جب مکئی کڈنی ہوٹ دیا کرو جب مجی کی لڑ ہو کپاہ اگا لے کرو جد گپاہ کی لڑ ہوئے اس مونجی اگا کرو وہ بھی فصل وہ بھی فصل جد خان بھی آڈیو جدو پان بھی واری آجی پا لہلو میں دل کا اور یار سنگ دا جگ بنے اکل انجی دور گئی اور عجیب ڈالیا اکل چلی گئی لیکن صاحب اکل ہونے کا دعویٰ بڑھ گیا اتنا دعویٰ بڑھ گیا ہے کہ پچھلے پاگل دوڑ دیا اور, اور کافی بے وقوف ہوں تو, تو ہو سکتی سی بدتمیزی بے تمیزی اور بے شعوری تھی افسوس ہے سید لمبیا امتی ہو گئے بے شعور ہو دنیا دے کام اور کیوں چوہدری لب دے کسے کمی نہ بوہ کیوں نہیں چڑکا تھا اتر چلو جب یہ دنیاوی عقل جڑی ہے اس فرق نہیں مٹا سکتے وی دے اندر فرق جا مٹاؤ دین تین مٹھاؤ اور نبوت چ مٹھاؤ اور ایمان چ بٹھاؤ وہ روحانیت مٹھاؤ کچھ رہنے دا مطلب زمینی آسمانی سارا نظام ہی ترم درم کر کے رکھ دتا نہیں فرمائی میں ادھر ویخو کیا چلو جیسا سمجھتے آج کل آمے میں وہاں کہہ لینا کیوں ماسٹر کو لے جانا کیوں پروفیسر کو لے جانا آپ کافی نہیں تر کرجے رکھے بھی فلانا سکول کلاس تو فرق کیوں برابر ہے جب سر برابر ہے جس نے لندن جانا ہے وہ اتنے نشائی جائے پکھنڈیا نو شعور دینے کے لیے لکھدی اللہ تو شعور دینے کے لیے ادھر جائے اور جب شعور کی بات آئے تو سب نے برابر ہے سمجھ نہیں آئی نکال رسول اللہ آپ کیا اللہ جو ہے میں کسی شہد منع نہیں کرنا چاہتا اگر کوئی لاک نہیں لا کے روڈ تو کلوز ہے میں کچھ نہیں آخا گا کسمان کھا کر کلوز ہے لیکن میں ہزار میں خدیش اگر میرے لڑے نے دلیلا می تین تھوڑا کچھ کہنا میں نے لیڑے کنوند نگا کی کپڑے والا مشورہ چند بندے جدو چند فرق قدرت نے رکھے نے چھڑے پھر نتیجہ نکلنا بے اقلا بے وقفاں نے کہنا تباہ کرنی دین بھی نہیں رہنا دنیا بھی نہیں <تصفح> دنیا رہن کا مطلب یہ نہیں ہوں جی جانور بھی ہے نا جنگل مر گئے لیکن بندیاں جیونا ہو رہا انسان جیونا یہ سمجھنا جی جی رہے ہیں کھا رہے پی رہے مہول کر رہے جانور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ انسانوں سے یہ نہیں ہے کہ تم جیتے رہو اس کا مطالبہ یہ ہے کہ انسانوں کی طرح جیتے اللہ اکبر یا رسول اللہ آچاریہ یا توجہ ہے سونے ہو ذرا بولو نا سبحان اللہ عقل کا فرق مٹاوے گا توجہ عقل کا فرق مٹاوے گا دنیا تباہ ہو جائے گی اور وہی تو دین کا فرق مٹاوے گا تو دین تباہ ہو جائے گا آسرت برباد ہو جائے گا جو نہیں فرمائیے تو یہ فرق دو میں رکھنے ضروری نے عقل اور وہ تھلے قائم رکھنا اللہ تعالی حکمت سچی دسیا جی سجنو تینو کیوں سجا میری تے تسرا کیوں نہیں بولو جب میری عقل میری سمجھ اور وہ خصرے کی سمجھ دونوں برابر ہے تو میری تھان دے ٹمکال آ جا بالکل ٹھیک جب ایک دس سالہ علم حاصل کرنے والا دس سال بیس سال پڑھنے پڑھانے والا ایک مفتی اس کی عقل اور رہ اور سوچ کا فیصلہ ایک خسرے کی لائے اور سوچ اور عقل کے فیصلے کے برابر ہے تو خسرے کو مفتی کی جگہ پر استعمال کیوں نہیں کرتے اور مفتی صاحب کو خسرے کی جگہ پر کیوں نہیں رکھتے آج کل فرملہ پڑی جانے ایک گناہ نکالنے خبردار اللہ اللہ اللہ رج تک فر اللہ نہ پڑھو یہی تو ہے نئی روشنی وہ تو پرانی روشنی تھی جس نے کہا معاویہ غلط ہے علی حق ہے جس نے کہا سو لاکھ نبیوں میں محمد کی شان کا ایک بھی نہیں یہ پرانی روشنی ہے نئی کہتی ہے ابو جال اور محمد ایک ہے نئی روشنی اور ایم! پرانی میں اتنا فرق ہے میں یہ نہیں کہتا تم پرانی روشنی لو کیونکہ آپ کے دل دماغ میں وہ مدھم ہو چکی ہے <سؤال> <سؤال> وہ ضلع بن چکی ہے اس کو چھوڑ دو <سؤال> <سؤال> <سؤال> لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا <سؤال> <سؤال> کہ یار تھوڑی غور کر کے دیکھیں <سؤال> <سؤال> <سؤال> روشنی ہے کیا دسو چانن ہوا خل <سؤال> اسے پتا پا لگتا ہے کہڑا کہڑا بیٹھا کس حالت لگ <سؤال> رہا پیا پتا تجیے ہر شا پہنچ جی پھر پتا لگنا کالا گولا چھوٹا مولوی کال چانن لال مان لال دس تیرے دل کے اندر چاننے گوارا کرتا ہے کہ محمد رسولہ باغی نے شاندن چار خلیفیا نبی صاحب چار خلیفے کے حضرت پاک دے حضرت معاویہ پاکلالی میں کتاب پڑھ رہا پڑھنا سر پیا مسلم فتر آخری کتاب دے دی جنگ کتاب اندر قربان جائیے مالی سرکار جنگ جنگے جمل بھی ہوئی جنگے سفیر بھی ہوئی یہ دو صاحب لیکن ایک جنگ ہوئی ہے خارجیاں جڑے گل کر مسے کھوڑ کا فصواں لے سن آخ لی جنگ ہے دو جنگاستے مولا علی غمگی سن فرمانے سن کاش کے امام بخاری نہیں جڑے ماردے مسنفی صحبا آپ جمل بار حضرت اسمان شہید ہوئے ہو گیا ٹوٹ عثمان شہید ہوئے مولا علی نے فرمایا عثمان غنی شہید ہوئے نے میرا لک ٹھیک <تصفح> کوئی بیا آ کے دشمن سجنا نے جان ٹوٹ دینے نے دشمن نے جانا تکبیر تحبیر تو بولو تکبیر گڈ جیل جیل چار پہ بادشاہ جمل جنگ ہوئی تو مولالی رو سن جنگ دالات بچے فرماند نے کاش الی بی سال پہلو مر جائے وقت پا کلی نے اس ویل حضرت ابو موسا شاعری نو فرمایا ابو موسا جی جانا انہوں نے جنا ل جی یہ آخر علی را ہو سر وڈ کے تو تا دو. اللہ دوسرے مشرک دے جہی مشرق مشرق نال علی لیا جنگ ہوئی اس مولا علی نے فرمایا گھوٹ بولے نہ اٹھو جنگ کرو پر علی نہیں لڑنا خدا علی خدا दस भी नहीं जाने ओक नहीं रेहन लगा दस दस एवं हो सारू मार दोगा कहीं आखिया अली धोखा किताली तो कहना सी एच एक बंद हो جہی بانت ویسے چاتی ویڈا پر ہے جڑا کو ہاتھ والی جگہ اتال اگے ہولی بوتھے بحال ہوگی تو بندہ نہ دسیا بندے تھے بندہ ہونا نہیں من سکتا نہ لگا سی پھڑ پھڑ کے ترو, ترو کئی سٹ دے سنچو اہ بلا نکل آئی جس جسے نکلی مولا علی بھی نعرہ ماریا نعرہ مارے تک مستان گل تھے سٹیا جیت دنیا دی بے مثال اکل تھی تین مولا پہ او بھی مقابلے چائے ہے او بھی مقابلے چاہے مولا علی دا رویہ دو اللہ دو واسطے فرماند علی جان ہو گئی تو فرمایا اللہ بخش دے دو ہزور کدھر جانگے فرمایا دو فرما نے کلا بندہ اور حضور نے فرمایا جانے کتے حضرت عمر بن خطاب دا دور خطار کا دورے خلاف سی آپی خواب ویخ لند سورج دی جنگ ہو گئی ہے کچھ ستارے ہو دے ادارے کچھ ستارے چند نال نے کچھ سورج دے لالنے آن حضرت عمر بن خطاب نو خواب بیان کیا لجپا نہ میں خواب لگا ہے سورج کے چن لڑتے پہ کچھ ستارے ادھر نے کچھ ادھر نے فرما خواب پریشان کردا آپ نے فرمایا یہ دس تو تے پاس میم ہی نہیں لگا میں چن والے پاس ستاب یہی مسلم دفے بنیابی شاید ہر کمت بن گیا بٹن مارتا سارا کچھ سامنے آ جا پھر شروع ہو ہے آ... سمجھ لگی آ... اس واسطے آ... آ... نا چیز اس لحاظ پیا آ... آ... خدمت کردہ آ... آپ نے پوچھا دس تے پاس میں سنیا میں آپ نے آیت مبارک پڑی آیا چل نہیں فرما سن سورج میں اسا. اسا. نو نشانی بنایا ایک نوشانی آیت پڑھ کے سدق جایت پڑھ کے آ فرمان سلطنت فیصلہ نہیں کرنا تیرے کازی ہو چھٹی حضرت ماگ مولا علی سرکار کا دور آیا تو جنگ ہوئی جنگے شفین ابھی حضرت سے موبائل آپ پاس ہوا چند آ ستارے نے سورج والے بھی ستارے نے توجہ نہیں فرمائی دومے ستارے دوسر ستارے ایک پاس چند ایک پاس سورج سونے نے فرمایا میرے ساب ورگے نے جنہوں نے پیچھے چلو گے ہدایت با جے کی مطلب جہنم جان کا سبب نہیں ہو گ چند ستاری ہے تے سورج واگو رب نے بخایا ادھر ادھر ساتھی وہ سارے ستارے نے لہذا چند ستارے اتنے وہ جی وہ جنگ ہوئی ہے مشرک مشرق نے فتوی لاؤں چند نہ چندتے سر آپ مسلمان باقی نو مشرق ہزور نے ان کا نام رکھا مار دین <تصالح> <تصالح> تو نکل گئی تو مشرقہ دے ماند کتوں لبن بھی فتوا نہیں سوچیا مٹا مکائی بیٹھے توجہ نہیں مدبان حضرت ماویہ یہ سنی آدمی سن اسمان مظلوم شہید ہوئے کاتل فروخت خون ضائع نہ جائے اینا دا مطالبہ اور مولا علی دے بارے حضرت جگہ جگہ جد ابو مسلمانی ہے ہے ابو مسلم خولانی نے وہ جنا مسلمان کزاب مسلمان قزاب مدئی نبوت جدو انہوں فر پوچھا دس می کو محمد کون نے ابو مسلم خولانی حضرت مافیا نو پوچھا یہ دسو جو مخالفت رکھ دے خلاف رکھ دے دسو تسی چنگے جی یا چنگا جا فرمایا جی سچ پوچھنا افضل باقی افضل علی ایک ٹولا کہہ رہا افضل علی کا وڈیرا کہ افضل علی مشرق علی مشرق مولالیش کمبل ہی شکر پڑھ لیا کرے کا مطلب میں روایت پڑھا صحیح حیران ہو جاؤ ویچے جی کنیا کتاب جس وقت جس وقت تین یا رسول اللہ کسے دربار تشرو کام فتوی لگن شرگ اے صحابہ کرام دوتے लोका ने अपने जहल और बेवकूफी की वजह से फते लाए साल लेकिन मैं तहकीक करके इस नतीजे पच्डे शिरक शिरक दे लाने तोहीदेकेदार बन दे, दे, तोहीद दे ने मुहके कठे होके तहकीक कर कर करके जिस नतीजे तहचण तखण इस तरह शिरक बनता है इस तरह नहीं बनता اللہ تالا نے آما حقیقہ پہلو رکھا بھائی ماں اسی موضوع نو فل لوا نہ تحقیق کر کر کے سر جوڑ, جوڑ کے تھک کے لکھنگ نہیں بننا یعنی دوسرے حکیم المت ہو تحقیق اللہ تعالیٰ نے آم سننی چوکی دلو لب ووٹوں کے لیے نہیں ہائے اللہ کے لیے لبھو کے لیے زندہ بادہ جو ہے اللہ ادھر دیکھو گل لمبا نہیں کرتا صحاب اتفاق تمام صحابہ <اللہ> اس بات اتفاق بغیر عمل کی وجہ سے توجہ نہیں, نہیں, نہیں،, نہیں سب صحابہ <اللہ> <سبحان اللہ> <سحابا> اس گل اتفاق ہے دعویٰ بے سب صحابر ہونے غلیظ او رکھنا خدا یا خدا دے برابر با با با با فرمایا اس بغیر مشرق نہیں ہو سکتا اور بولو اے تمام بے شک لا لکفر ہم کسی کو کسی گناہ کی بنا پر خارجیاں قیدا ہے کہ سڈے تو سو سارے مشرق نہیں گلا بتھیری نے ایک روایت صحیح سناواں دربار نہیں روح لگ پوٹل اینی پارٹی نو ابن ماجا نظر نہیں آئی ادھر شریف بولو تے حضرت معاذ ابن جبل کہ ادرت سند بھی باب ترجالہ جا من سلامت کتاب الن باب ہے جہاں نام من ترجالہ جا من الفتم وہ شخص جڑا واسطے امید فیتروں رحمان ضعیف تجو لیکن شرح مشکل امام تہاوی رضی اللہ تعالی تھلے بہایا ارب والوں کے دے اپنے عیسی بن عبد الرحمان روایت آئی او دی سنت روایت بالکل دل فال سن کی نا قالوا برابل سرتاب رضي الله تعالى انه خرج يوما الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل قائدا عند قبر النبي يبكي صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكي تقال يبكيني شيء سمعت عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله يقول ان يسير الرياء الشرك وان من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربه ان الله يحب الابرار الاخفياء الذين اذاغا ابو لم لو وہ ہزرو لمیو تو لمف من كل گبرا ابو ل سونے نبی صلی اللہ حضرت مسجد مسجد حضرت مال جبل پاک رضی اللہ تعالی نو ہزور دی خبر شریف دے بیٹھ کے رو رہے سنا دینا لفظ جب دن کا قبری نبی رس اللہ علیہ وسلم جبکہ حضور دی قبر بیٹھے نے تو بیٹھے بھی کھے نے رو رہے ہر آپ بھی سمجھنا ایڈا توں بھی کم علم نہیں کم سمجھ نہیں نہ مسجد بھیری سن پر قبر میں کول بیٹھے اور سمجھنے سن میں جی جی یہ سنا سا مثال تو بعد بھی اے تخبی اللہ اکبر کیا رسول اللہ خوفیا کیا غوثیات مفتی محمد احمد چشتی سے ہے زند آباد صاحبہ زند آباد مصطفیٰ زندہ آبادی جو ہے بولو سبحان اللہ اور سند صحیح سنت صحیح روایت سنائیے واہ بھی آپ پہ لکھتے سنت صحیح سند صحیح روایت سنائیے پتا ہی کیوں سنا دے پوری اللہ فرمایا گل سنی سی یاد کر گیا حضور, حضور نے فرمایا تھوڑا جا رہا وقا وا کرنا او املی شرک کہ مشرک نہیں آگی اور اگے فرمایا حضور نے جیڑا الہ نا دشمنی کرے نا رب جنگ کرد اگو فرمایا نہ جی آ جان تو بلا کوئی نہیں پچھان ہی کوئی نہیں کرتا پر دل ان دیکھو تند جی دیوا پال ہر غلیظ تو تو فتنے گلیس اس اپنے بولو حدیث پاک یاد جن ہزار ہزور دول بہت سر تا می نو رونا اور قبرش انور بہنا رونا کر کر کے پھر اپنا دکھ ظاہر کرنا یہ سنتر حضرت ویک کے برقرار پر کیا حضرت امر کا سوٹا مشہور نی حضرت مشہور ہے تو اس لئے کیوں نہیں چلیا دے سن کلہ تی نہیں میں بھی اوی آئی ہے توجہ ہے اور اگلی گا یہ سنانا پیا تاریخ القبیر کبیر تاریخ ال کبیر امام ابن ابھی خی سبحان اللہ سبحان اللہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی دے ساتھی سنت بھی پڑھا گا سنت بھی گا راوی بھی دساگا دو گل کرا گا پہلے پڑھنا حدثنا ابراہیم بن محمد بن ہرارا کالا حد تھنا وحب بن جریر کالا حد سمیت محمد بن شاخ بن کہ رس مربان بین حکم فکال رہ تو سلی ان قبر قال لال ابن انك انك سن سنو ابراہیم امام تاریخ کبھی روڑے بن بن مضبویا جریر میرے والد جریر بین ہاضم نے روایت کی فرماند میں محمد بینسا محدود اے مدلس نے مگر ایسے فرمایا جوہتے سوان سالے دن کیسان وہ تقریر سڑا شبابی بھی اٹھ گیا فرما نے مینو بیان کیتا ہے میں سنیا میں سنیا مینو بیان کیتا کیا سالے دن نے محمد بن اگر سالے فرما اللہ, اللہ, اللہ, بن بن عطبہ رضی اللہ تعالی عنو، فرما نے میں پنجائ گاؤں سید ہلور بیٹے نے جنہوں نے ہلور نے منہ بولیا پایا سی قرآن کا نام آیا میں ابو بکر نام نہ نام نہ اسمان کا نام نہ علی کا نام نہ ہسن کا نام نہ اسین کا نام ایک زید کا نام آیا زید نام آیا بیٹے حضرت یعنی منہ بولے پتر حضرت اسام مئن پا کے سامنے میں شایدرا یعنی ہزور کا راؤذا چوکھڑ دروازے آپ لے کے بگنا نہ رسول پڑ گئے ہر نظرانہ پیش کر رہے جی سر نہیں لے گی اتو فارغ ہوئے رخ کر کے درواز شروع کر شریف تو بالوا ادھر مروان آ گئے حضرت مروان آ گیا مروان اچ شیطانی بڑی سی حضرت عثمان قتل کرایا جو لکھا سی سب نے کثیر الروان دالات لکھتے پی نے وہ مروان, مروان کا اکبر اسباب اسمان لب والا لان حا خط بنایا خت بنا کے بےچ دتا والی مصر پہنی سارے نو آخیا پی نہیں سی سارے قتل کرا دے خت راج پڑیا گیا گسا کر کے اسمان کا حضرت عثمان نہد کرا چیز شرارت مربان آ گئے قبر شریف پڑھ دے, نار, نات پڑ دے بیٹھ کے نماز کون پڑھ دے وکی رو گوسام یاد کرو فسادیا شیر توجہ <تصفح> <تصفح> تو نہیں فرمائی اُنہوں کا نام اساما سبا جی کا نام زید سی زید ہزور کے منہ بولے بیٹے ہیں قرآن میں زید آیا ہے نام آیا، انہوں نے جو نہیں فرمائی. اور حضرت زبرے انور نماز تو پڑھتے ادھر مربان آ گیا پہلا واقع امر یہ مربان ہے مربان آیا آخر کی آخر ادور پی کبر آپ ہی میں محبوب کا پتر میرے محبوب میرے پیو محبت کرنے والے نے میری محبوب دا پتر آ می ہزور دحبوب کا پتر آ, آ, آ, آ, آ, آ, آ کی مطلب جی سرکار سب پیار کرتے سن سانو نالس سے پیار کرتے سن کی ہرور چلے گئے وہ بھی جاننے میں اپنا پیار والا سمجھ کے بیٹھا سونابادی محمد زندہ باد مروان نے بکواس کرنا ہے حضرت نے فرمایا یا مروان، او مروانا تینو دکھ دس لا تو سنیا ہے اللہ تعالی بے حیا تکلس نار بھی کرنا ہے مالو ہے ترجیح یہ ساما بند ہلور قبر نی بیٹھا ہے مرایا سنمان نہیں ج نے ملوان آ اگلا تیسری رواج اس کتاب ہر دسنا ابراہیم بے مل کالا ہر سفیان بن ہمل ان عن, عن المطلب یعنی ابتلا مطلب بر متلب بن ہنتا بن مخصوبی بہت ری میرک بتری فکا دا حلکت فکا دا قدرے تو دے رو ماں والے یہو آلو بلا کن کُوالدینے والے یہو آلی کون کون بیٹھے نے سبحان سبحان سبحان سبحان راوی راوی سن لو ابراہیم من بن مندر پہلا راوی امام بخاری دے حدیث بخاری را ہے نقل دی کتاب سکاط بخاری دی حدیث موجود ہے امام بخاری دا استاد نہ ہوا نا سفیان بن حمزہ صدوق بہت سچے ہیں کثیر بن زید توجہ ہے کثیر بن زید صدوق بہت سچے ہیں وہ توجہ ہے چوکھتے ہو لیکن یہ بخاری کی روایات کے ساتھ الفاظ راویوں کے ساتھ الفاظ لگتے ہیں ان المطلب مطلب بن عبداللہ سارے راوی سچے ہیں تکڑے مزدور کم از کم پچھلی روایت حضرت بنساری باغ دی بارگاہ گاہ سلام کر سو جنہ دھر اونٹنی مبارکی کے ادھر لگی مزہ مزہ لب بے شک جی موڑ سے جاؤ اگو کر بند نہیں برباندری ماں پتہ کی اللہ آپ کی جاب دیں میں کسی نشئی کون پتہ ہی نہ ہوا ایک طرف یہ مطلب جی رسول جی ہزار باہر گئے جمدیا زندگی مبارک گڑا میں ہزور گیا سا اس طرح آخو ہزور فرماند رسول امام مالک فرما نے امام مالک مدینے کا امام شریعت کا دس یارہ جیل مالک فرما نے نہ آ رہا مالک آپ فرمانے میں کعبے نہ میں قبر کی اجازت کی چیز لفظ نہ بولو توجہ نہیں کیا کھو میں رسول اللہ کو بولو اللہ تعالی پناہ مانگنے ڈکیا روک کون ریا شکتی کون پہ کردہ ہٹا کون فتو کون لا کون بولدی بولو کون دے ہزور دھے بیٹھے نے ساب کرتے امروانگ مربان بارے بھی اللہ سنا بولو نہیں سند غلط ہوجرے حسن حسین حسن حسین گار کٹی برا بولیا مروان جی آپ فرما دیتے تس ویل تھی جس وا پیوی کانڈ چ پیاس ہے رسول اس ویلے فرمایا تین جنہوں نے رسول لانتی فرمایا فرکارجیا میں فرق قدرت نے حکمت اور میں پیار کرنا مولا علی دے مقابلے بابی آئے سن بال لیکن الی انہوں نے کی رویہ ہے انہوں نے کی ہے پوچھا گیا حضرت علی تو سونے نے حضور پھر کون نے فرمایا اخواننا نہ بگو والے نہ بغاوت کر بیٹھنے جدو دوسرے ملوانی بولے آپ تو پوچھا گیا سرو کسے تو بچے منافع بے شک ایج بارہ تقریر لکھنے والے یہ تقریر کہ چودہ تقریر بے شک بے شکری اللہ وقت یا رسول اللہ رسول اللہ ہم چار یار تیٹا اللہ تو بیٹھا میں پوچھنا سجنا اکل آ فرق مٹاوے گا تو کی رحنا کوئی دین آ فرق مٹاوے گا تحنا ہے ات سوچ تو سی اصا ہوں کی کرنے پے آپ پی کرنے کئی لوگ اٹھ پائے دین لیا فرق مٹاؤ آ جاؤ چلے فرق پیا تے ایک نو آ چڑھایا غازی ممتاز حسین کادری چتو بہادری ممتاز حسین قادری ایک نو چڑھا یہ آشک رسول قتل کرا کرنے کی مدد کرنے تاریا کدھر گئی پھر قسم آزادی کر کے نا ادھر ایک ہے شریعت ایک ہے اقل ایک ہے اکل جدو آخو گے بہتیا منو شرا کے مقابلے تو بچے بہتیاں منو مقابلے پھر شریعت گئی جدو آخو گے کمینیاں دی منو کافرا کا بھی شریعت مقابلے والبلے پھر شریعت والے گئے شریعت بھی گئی شریعت والے بھی گئے جدو آخو گے بے اکڑا بھی منو اکل <سؤال> مقابلے میں اکل گئی جسل آخو گے بے اکلا جسل آخو گے کہ بے اکلا جیسے اکل والے چکو اکل والے اقل بھی گئی اکل والے گئے شریجت بھی گئی شریجت والے بھی گئے پیچھے سڑکنے بے وقوف میں کون کسی نو منا چڈو کسی نہیں उन्ना आप नही छा अपने आपने आप में ही फर्क सारे बचा के बह रहे ने अपना नहीं रखे बेषक جنا اپنا پکا نہیں رکھا اصل بابا جی پکا نہیں رہا یہ نہیں کہ پکا چکا جان دے نہ پھکا نہیں چڈ داخیے پکا نہیں رہا آخنا پھکا نہیں چڈ پھکا نہیں رہا پھکا نہیں چڈ دا ہو چوری کر کے لا ہو سن لگے نو کے دو آخنا مرو جاگو کھ نہ چور نے دس دے سجن سمجھ آئی نہیں دے کرے کرے میںا کڑ میں لڑو نہ لیکن ایسا سوچے لڑدیا کامجہ کریئے چلو تا کر کے نتیجے پوچھیا میں کیا باقی ہر کسی نو ووٹ پاؤ ماڑ پیون پایا کی میںوٹ ہوں دنیا کی قطر ہوئے ہونا رکھو رہ گلی بناؤنی پول بنا سڑک بنا گڈر بنا فلانا کرنا مڈونا مونا لہذا موج میلا گر مولوی موج میلے بے گی سرکے والے بھی چاہیے سیاح بند بتھی ہو بتھی ہوا بھی بتھیر ہو سارا بتھیرا ہوگا گلیا ون سونی بنا سکھ دی مولبی نہیں بن مول بھی مولبی فڑیا جائے می فی جائے آپ جا کوئی سنو سفارش کرنے بھی مرو ووٹ خراب نہ کرو دین آنا نہیں دنیا جانے مکالا بھی ملیا ملنے دا مطلب کریم کریم ملنی لفظ بول گیا تو منہ نکل گیا کریم ملنی منہ نور کرنا بنوور کرنا چلو جی کرنا ہی تو اتو کرو جی لب گل ہی بولو تو سنگیو پیڑے ضرور ہاں برے ضرور ہاں بہت ہے بھی لیکن ہے سمجھ بھی رکھنی اچھا درد بھی رکھنی بے شک بے شک خدا تعالی نے جو نظام حکمت بنایا اس فرق مٹان چلے جا گی بن نہیں سک بنانے فرق ہے میرے خیال کافی کچھ بیان ہو گیا بماری تکلیف کے باوجود اللہ صلی اللہ شاہ رحو سد کا مدینے میں تقریر تلتاف صاحب راؤ چالی روپئے جی بسم اللہ پاک دس رضی اللہ تر لگے جی. چالی روپے تالیم اسلام بچے بہت اچھی جلال ادین نب جی اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ آر یا